ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد عما سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي لین آ مو سلو سلتم عل سلسلان موہم الجود دے باریک وس و, و, و سلم کا یا, یا رسول اللہ محترم حضرات نہائی تھی مختصر حمد و سلاد کے بعد اس فقیر حقیر نے مجید فرقان حمید کے بہت ہی معروف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 مجھے حق کہنے کی توحیق عطا فرما ہم تمام شروع محفل کو اللہ تبارو و تعال حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توحیق عطا فرما آپ کے علم میں ہے کہ یہ رمضان المبارک انتیسویں شب اور ایک گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قد میں ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان اب ختم ہونے والا ہے کی برکتوں کی رات یہ ضرور ہے اور آپ یہاں موجود ہیں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں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 دنیا سے چلے تو یہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ رات اور یہ پورا مہینہ عطا فرمائی تراویاں پڑھیں پورا قرآن مجید فرقہ نے سنا اور سنایا تلاوت کی اور ان راتوں میں ہم شریک رمضان کی برکتیں صرف ایک جھلک ہم اس کی پیش کرتے ہیں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 اور بستر کو فراموش کر دیتے میں اور آپ کیا امام شافی اور امام اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ ان دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے <تصفح> یہ پنکھا جہاں سے آ رہا ہے اس کو ذرا بند کر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 ہماری یہاں درس نظامی نے اگرچہ امام نبوی ہیں مگر پوری دنیا میں درس نظامی نے ان کی مسلم شریف پڑھائی جاتی جس کی شرح امام نبوی نے کی دمیش میں ان کا مزار نوا کے رہنے والے اس لیے نبوی کہلاتے ہیں. بعضوں نے نووی بھی ان کو کہا ان کی کتاب ہے بستان العارفین اس میں فرماتے ہیں, میں نئے اپنے مشائف یہ امام نبوی کہتے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 اس نے عرصہ اللہ کی عبادت میں گزارا اس میں ایک رات جسے شب قدر کہتے اور اس میں جب کوئی آدمی کوئی کسی نیکی سے تقرب حاصل کرے شراء حدیث اس کا ترجمہ کرتے یعنی نوافل ادا کرے رمضان میں فرما اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے سوال پیدا ہوتا نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر تو فرضوں کا ثواب کیا ہوگا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 کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی قرآن مجید فرقان حمید سنیے میرشاد باری تالا ہوا ان میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا اللہ نہیں کہ فرمائیں اچھا اگر کوثر کو بمانے کوسر لیا جائے تب بھی صحیح لیکن اکثر علماء کوسروں کو بمانے کثرت لیتے ہیں کہ دنیا اور مافیا کی ہر شئے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا تو کل کیا ہوگا کہ میرے حوص سے پانی پلائیں خوب یاد رکھیے یہ محفل باز اور تقریر نہیں ہم تو اپنے جذبات کو ابھار رہے اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے اس کی حبیب تاکہ اس کے بعد ہم اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں تو خوشی اور خزو زیادہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے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 کہ جی ہماری تو مغفرت ہوگی نہیں ہم تو بہت گناہگار گار سیاہ کار اپنی بد آمالیوں کے مستعقن ہم یہ ذکر کریں کہ اللہ تباروں کا وطالعہ اپنے بندوں پر کتنا کریں کس قدر مہربانی فرماتا کس قدر شفقت اس کا ہم ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس محفل کو اللہ تبارک کا وطالعہ کے ذکر سے مزین کرنے کے لیے ہر سال اور جہاں جہاں محفل ہوتی ہے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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو کسی جا نہیں اور ہر جا تو کسی جا نہیں اور ہر تو تو منزا مکان سے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 کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید باری تالا میں کوئی بات ایسی کہہ جائے خدا نہ خاص ادھر ہوا کہیں ایسا نہ ہو مقام مصطفیٰ سے کوئی گھٹیا بات اس کی زبان سے نکل جائے یہ بزرگوں کا حال دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عام ہم استعمال کرتے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ لینگویج یہ جملے اللہ کی شان کے لائق نہیں اللہ کی شان کے لائق کیا ہے یعنی کہ وہ ہے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 جس کا جلوال ہے آلم ہر چار سو جس کا جلوال ہے آلم ہر چار سو بلکہ کے خود نفس میں ہے وہ سبحا ہو بل خود نفس میں ہے وہ صبح نہ ہو اجی ارش پر ہے مگر ارش کو جو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سارے عالم کو ہل تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہل تیری ہی جستجو جنو ان سو ملک کو تیری آرزو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 مسلمانوں تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا گا اور ایک جگہ فرما قد افلح من رکھا وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار و دکا رسما رب ہی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا اور نمازیں پڑھی وہ آدمی اللہ تبارک کا و تعالی کے دربار میں کامیاب یہی وجہ ہے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا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 تو اس کی آپ نے دیکھی کتنی اہمیت ہے اس لیے بزرگان دین اپنے مریدوں کو یہ ذکر تلقین کرتے ہیں تو پھر لوٹی اسی طرف سارے عالم کو ہے تیری ہی جست جنو انسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو اور بن میں وحشی لگاتے ہیں گر باتے ہو اللہ ہو اللہ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 سب اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر کرتے حضور فرماتے ہیں جنت کی ہر پتلی کے آنکھ میں محمد محمد لکھا ہوا درخت کے ہر پتے پر پیارے مستفیٰ کا نام لکھا ہوا ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا نام موجود تائران جینا میں تیری گفتگو جیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ گلو اجی کوئی کہ اور کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریقا لو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یہ دو مصرے ہیں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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس پر بھی آمین کہیے بد ہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو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 ہم ہو اور علم اب لب آ بیجو اور جامع تو ہو اور مینا صبح دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو اللح اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو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 فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا کیا میری آگ کو دیکھا فریشتے ہیں کہ مولا نہیں تیرے جہنم اور تیری کو تو مولا وہ اور زیادہ تج سے پناہ مانگتے ارشاد باری تالا سنیے کیا ہے فتح لتی وقود ون سو ہجارا او ایک دت ڈرو اس آگ سے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 یہ آدمی اور پتھر مقتنارلتی بقضہ الناس والحجار وعدت للكافرين دروس عاق جس کا ایذن آدمی اور پتھر ہے وعدت للكافرین یہ جگہ کافروں کے ٹھہرنے کی ہے مسلمانوں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں یہ تو اللہ تعالی نے کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی مولا وہ فرشتوں سے پوچھتا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے مولا اور زیادہ پناہ مانگتے تیرے جہنم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 اس لیے محض یہی نہیں کہ ہم اللہ کر رہے ہیں بلکہ اس کے سمرات اور برکات بھی کی کتنے مرتب ہوتے ہر شریک ہونے والے پر اس لیے آآ گویا آآ علماء خاص طریقے سے اپنے مریدین دین کو ہدایت کرتے پڑھیے ارش و فرش و جہت اے خدا جس کا رف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری نے آئے جو نور خدا خواب نوری نے آئے جو نور خدا بق نور ہو اپنا ظلمت کدا بک نور ہو اپنا ظلمت کا دا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 اللہ بات یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا اس کی بات نہیں مانی جائے گی بزرگوں کی احتیاط دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دقدار ان اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حضور کے سکتے ہر مومن کو ہوگا اعلی حضرت فاض بریلوی کا ایک اس پر رسالہ روئے باری تالا جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما کی یہ حدیث شریف بڑی نمایاں قاضی ایاغ اس العلیہ استدلال کیا علامہ شہابی نے بہت کچھ کہا اس کی شرح ملا علی قاری رحمت اللہ بہت کچھ کہا حضرت علامہ امام سیوتی نے خصائص سے میں بہت کچھ کہا بر صغیر قاضی محدودی شاہ عبد الحق محدودی نے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 مشہور ہے کہ آپ نے ننانوے مرتب خواب میں اللہ تبارک کا بعد کا دیدار کیا اور بعض روایت میں ہے کہ سو مرتبے اللہ تبارک کا بعد کا دیدار کیا اب دیکھی بزرگوں کا کلام کتنی احتیاط برتتے ہیں جس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ بزرگوں کلام پڑھا کرے آپ تو فرماتے خواب نوری میں آئیں جو نور خدا کتنی احتیاط برت خواب نوری میں آئیں جو نور خدا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 ہرگز نہیں. سارے عالم کا پانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فوراً یہ آئز پڑھ دیجئے وما ارسل کا اللہ رحمت علی تمام میرے محبوب تمام عالمین کے لیے میرے حبیب تجھے رحمت بنا کر بھیجا مالوا جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے پیارے مصطفیٰ کی رحمت اللہ کے عطا سے وہاں تک موجود ہے بتائیے حضور علیہ السلام کا ذکر کہیں اے کہیں نہیں ارے جہاں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اللہ اکبر وہاں اپنے حبیب علیہ السلام سلام کا ذکر اللہ تبارک وب تعالیٰ نے وہاں بھی پہنچا دی وماسل کا اللہ رحمت عالمی اور اس جیسی کئی اور آیتیں بھی قرآن میں مجید میں موجود ہیں عزیزانِ گیا میں کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں ذکر پاک کے مصطفیٰ نہ میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے اتنی بات سمجھ لی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 اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفت شان رفانا نہ لگا وکرت دیکھے کوئی کائنات میں ایسا حصہ ہے کہ جہاں وکرے پا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجد حضرہ صاحب الحجت الطاہرہ المیہ ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں سارے فلسفے کو بیان کر دیا کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھات فرش ترفا دھوم دھام اجی کان جھر لگائیے تیری ہی داستان کان جھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یہ شان ہے پیارے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کی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 عم آدم السما کل ملائی کتی فکال بھی اسمائے موتبر تفصیل میں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ زبانوں کا علم آتا فرمایا حضور علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گیا قصیدہ کسی نے پہنچایا نہیں قصیدہ پہنچ گیا جب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا اللہ مشرف بوسی نے دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے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 باد سبا اگر یہ چولی نہ کھاتی تو شاید کسی کو پتا نہیں لگتا صبح اٹھے, بھلے, چنگے جب نکلے ایک جناب مرد مومن ٹکر گیا الدین وہ ذرا قصیدہ تو سنا اپنا انہوں نے کہا پسو پیش کیا کون سا قصیدہ جس, ارے بھائی جو تم نے وہ قصیدہ کہا کہ میں نے تو کئی قصیدے کہ وہ کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا برجستہ اس کا ایک شیر پڑ کے بتا دیا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 جنگل جنگل منگل منگل ہر جگہ اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا میں کہ شاید ہی اتنی شریف کسی قصیدے کی لکھی گئی جتنے قصیدے بردا شریف اور کیوں نہ ہو جب پیارے مصطفیٰ کی بار میں جناب وہ پہنچ گیا اور ہم وہ قصیدہ پڑھیں کسی شاعر میں ایک جملے میں کتنی پیاری بات کہہ دی کہ ایمان تازہ ہو جائے کہتا ہے ذکر حبیب کم نہیں مسلے حبیب سے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 فلیک مولایا سلے من ابھی الخلق کو سیک محمد می مدی دونوں پی واری پائنے میں نار بھی آ جامی مولا سلسل دے ماد خیر لے کو لے ہی نی سب ہاتھ پھیلا کر مانگے یار بی بیل موستاف بل کا سی دانا یار بیبل موستا بل کا سیدانا یا یار بیبیل موستاف بل وا کا نا بب ہر لانا مام داس کرامی مولا سل آبی ویکا خیریل حل پی کو لینی بالو نواسے درو شریف کا نظر انا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ما اوذنی جودی والکرم واله بارک وسلم صلاه و سلام علی کا سید یا رسول اللہ اب ائیے ایت کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم نے خطبه میں یہ ایت تلاوت کی قل یا عبادی الذين اسرفوا علی انفسهم ان لا تقنتم رحمت اللہ اج اس رات ہم یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کریم ہے کہ بڑے بڑے گنا کیے ہوں اور سچے دل سے توبہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا بخاری شریف میں حدیث کی بن کثیر نے اسی آیت کے تحت نقل کیا کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں اسلام لانے سے پہلے لوگ کتنے بھیانک قسم کے جرم کرتے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 تو گناہ بھی ماف ہو گئے اور اس کے امال نامے میں دس کروڑ نیکیاں لکھ دی گئی اس کی معاشیت کو حسنات میں تبدیل کر دیتا یہاں کے کہ فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ ابر قبر تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اکبر حدیث شریف نے فرمایا جو بڑی مشہور کئی طرق پر یہ حدیث آئی حضور علیہ السلام نے ہمارے اذان ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا توبہ کی ہمارے گنا معاف ہو گئے خوش تو ہمیں ہونا چاہیے لیکن ہماری توبہ سے رب کریم کیسے خوش ہوتا ہے علیہ السلام نے فرما یوں سمجھو کہ ایک شخص اپنی سواری پر سارا زاد راہ کر کھانے پینے کا سامان بوریا بستر سب کچھ لات کہیں سفر پر نکلا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 ابھی انڈے کمبت کہیں کا ننانوے قتل کر کے معافی مانگنے کے لیے آیا اور یہ سوچتا ہے کہ نجات کا راستہ مل جائے انہوں نے ڈان ڈبٹ کر نہیں چل یا کوئی تیری نجات کا راستہ نہیں وہ بھی ایسا جاہل تھا ننانوے تو قتل کر ہی چکا اس نے کہا جب نجات کا راستہ ہے ہی نہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیا مولوی صاحب نے تو ان کی بھی چھٹّی کرو تاکہ سنچری مکمل ہو جائے لیجیے صاحب اس نے ہتھیار لے کر مولانا کو بھی ٹھکانے لگا دیا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 کوئی غلط کام آپ کریں منہ سے کتنا ہی مسکراہے کتنا ہی ہنسے مگر دل ملامت کرتا کہ یہ کام غلط کیا تم نے ہاں یہ کام آپ کسی کو دھوکا کر کے لاکھوں روپے کھا جائیے مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں خوب مزے کر رہے ہیں جناب کھا رہے پی رہے لیکن دل ملامت کر رہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کیا تم نے نقصے لمام سو آدمی قتل کرنے کے بعد نقص اس پر ملامت کر رہا کچھ اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ٹھکانا ہے توبہ کا کوئی معاملہ ہے کسی عقلمند سے کہا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 اللہ من محتبلی رحمت اللہ نے اپنی کتاب سیرت عربی میں اس پر تبصرہ کیا ساری بحث وہاں موجود ہے میں نے صرف کتاب کا نام دے دیا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا آنے کے بعد کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میری بچی کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا جس زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے آپ زندہ کر دیں میں ایمان لے آؤں گا کہاں دفنایا تم نے اپنی بچی حضور تشریف لے گئے ایک کڈا اس نے بتایا کہ یہاں میں نے اپنے ہاتھ سے کڈڑا کھود کے اپنی بیٹی کو دفن کیا حضور کڑے ہو گئے اشارہ فرمایا اس کی لڑکی قبر میں سے اور یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے بھی مردے جلائے بلکہ حضور کے غلاموں میں مردے جلائے بعد لوگ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام جلایا کرتے تھے مردے ایسے حضور نے کہاں جلایا تم غور سے دیکھو تو پتا لگے پوری حدیثیں حضرت علامہ قاضی آیاز نے ایک جگہ بیان کر دی اور ستا میں اور ہر جگہ موجود حضور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے ممبر جب بنا تو وہ ٹیک نہیں لگایا ممبر پر بیٹھ گئے صاحبہ کہتے ہیں رونے کی آواز آئی وہ آواز اتنی درد نہ کر نا کاباز کہ اگر حضور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے تو ہمارے جگر پھڑ جاتے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 تشریف لے گئے کہاں دفنا ہے اپنی بیٹی یہاں فرما, اشارہ کیا نکل کر آ گئی باہر حضور نے اس سے سوال کی اس سے پوچھا تیرے لیے کافی ہے کہا ٹھیک اس بچی سے پوچھا تو دنیا میں آنا چاہتی ہے یہ کیوں پوچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے وہ اگر کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں حضور فرماتے نہیں تو کافی پوچھا کائے کے لیے آپ نے میں اپنا یقین بتاتا ہوں کہ وہ اگر یہ کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی حضور ضرور اسے دنیا میں لے کر آ اس لیے کو تو ہر عالم کی رحمت ہے لے دنیا میں لیکن اس نے کیا کہا وہ ہمارے عنوان سے اس کا تعلق نے کہا حضور میں نہیں آنا چاہتی کہا کیوں آنا نہیں چاہتی ہم بتائیے ہم سب یہ کوشش کرتے نہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال اچھا واپس آ جائیں پوری کوشش کرتے ہیں روتے دھوتے ہوتے ہیں نہیں جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم تو کیا دنیا میں نہیں آنا چاہتے کہ حضور نہیں آنا چاہتے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 تو اسپیکر انہوں نے بند کر دیا دعا کے لیے کیا ہوا بھائی کہ ہماری دعا جائز نہیں تو میں نے کہا لڑنا بے کار یہ تو اچھا ہے وہ ہم آ گئے نماز پڑھا دیا یہ تو بغیر دعائی کے دفن کر دے دعا نہیں پڑھتے لو نماز کے بعد کی دعا مجھے بتائیے پانچ سو آدمی اگر ہوں پوچھیے مولانا ڈھائی سو چلے جائیں گے دو سنت پڑ کے نکل جائیں جوتا ہاتھ میں لیے یہ گئے وہ گئے دعا کا ہمارے یہاں کوئی رہا ہی نہیں جنازے کے بعد میں نہیں رہا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 کیا مطلب جیسے ڈر رہے اللہ تبارک و تعالی سے خوف تاری ہو رونا آئے تو رو نہ رونا آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ کہ رد کریم تو اپنے بندوں کو رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بناے تب بھی نواز دیتا قبلے کی طرف ہاتھ کرو اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو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 کیسے بھی مانگتے ہیں ایک ہاتھ تو کم ہے پھر آپ کو کہاں نکالیے نا پیسہ دیں گے آپ اس کو دو چار ہاتھ رسید کر دیں گے مانگ رہا ایسے مانگ رہے تھے پولیس والا رشوت مانگ رہا کس طریقے سے دیں گے آپ اس کو نہیں وہ کیا کرتا بھی بلی بن کے اپنا چہرہ بگاڑتا ذرا منہ بناتا ہے کہ بھائی شیٹ صاحب کچھ دے دو شیٹ صاحب کو رہما بھی نہیں رہا کہ اس کو کچھ دے پھر یہ اتنے مانگنے والے اخبار میں کہ کراچی کا بھیک مانگنے کا ٹھیکہ ساڑھے پانچ کروڑ میں نیلام ہوا ہے دیکھ آپ نے کیسی زرخیز زمین ہے کراچی اللہ کا جو لاہیں پکڑ کر لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے بڑے بڑے ٹھیک دار جگاگری اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے تو یہ پانچ کروڑ کا ٹھیکہ نیلام ہوا ہے کراچی میں بھیک مانگنے کا لیجیے صاحب آتا ہے بھیک مانگنے والا وہ کیا کہتا کہتا ہے شیٹ صاحب آپ کے بچے جیتے رہیں۔ اب ذرا آپ ملائم ہونا شروع کر رہی یہ بچوں کے لیے دعا کر رہا شیر صاحب اللہ آپ کی اہلیہ کو صحت تو آفیت نصیب فرمائے اب آپ پسی جاتے ہیں کچھ میرے بچوں کے لیے دعا کر رہا میری بیوی کے شیٹ صاحب آپ کے والدین پر اللہ تعالی کرم فرمائے تو آپ جناب جو ہیں وہ نروس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ نکلتا ہے آپ کی جیت سے اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے کیا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تیرے بچے سلامت رہیں ما اللہ سما ما اللہ کیا دعا کرو تو رب کریم نے فرما سنو میرے کوئی بال بچے تو ہے نہیں کہ تم ان کا سط اور وسیلہ دو میرا حبیب ہے ایک جب تم مانگو تم میرے حبیب پر دعا پڑھو درو شریف پڑھ کے مانگو میں تمہیں عطا پڑھ اب مانگنے سے پہلے درود پڑھو مانگنے کے بعد درود پڑھو اور دیکھو پھر میں تمہیں عطا کروں گا اور بلکہ دعاؤں کی اتا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 فستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں لو اللہ طب رحیم اللہ تعالیٰ ان کے گناوں کو معاف کر دے گا لیکن اور کیجئے یہ جملہ فسط تیرے دربار میں آئیں اللہ سے مغفرت چاہیں وسطر الحمر رسول اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے لو اللہ طباب رحیم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 جو حضور سے پھر گیا تو سمجھ لو کہ در بدر وہ خوار پھرے گا جسے مستفی کے دربار سے کچھ نہ ملا تو اسے کہیں بھی ابھی گرامی کچھ نہیں ملے گا تمہر کر رہا تھا اصل شفا خانہ وہ ہے کہ جناب حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ کیوں کہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ دیکھو کہتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کیا مطلب ہوا جب آلہ حضرت کابے کا طواف کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے پر ایک پرنالہ لگا ہوا جس کو میزاب رحمت کہتے سارا پانی جب کابے کی چھت پہ جمع ہو جائے اس میزاب رحمت سے یہ نیچے گرتا میرے آپ جیسے عقیدت مند لوگ پاکستانی وہ کوئی گلاس لگا لیتے کوئی کٹورا لیتے تاکہ اس پانی کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اپنے اجزا کو توحفے میں دیتے ہیں بھائی یہ بارش کے وقت خانے کابے کا دھلا پانی اس کو لیں خدا کا کرنا دیکھیے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 اور اس کے بعد منا جات اور اس کے بعد آپ شہری تناول فرما کر تکلیف لے جائیں وما عل نا علیہ وسلم ال اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سلم <تصفيق> سل کا ہے کھلاتے یہ ہے سلو اللہ علیہ وسلم کپک کرد نیند سلاتے یہ ہیں علیہ وسلم مجھ دار کا سنا دے نمس کرم رسول یار وسلیک حبیب اللہ میرے سر کا جو چاہنے اب میں اجالے اجال اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے فا بارو کے انداز داز ہوں گے مستفیٰ بارو کے انداز داز ہوں گے ذرے اس خواہ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 چم پے بام سنبل جو سوارے گے سو چمنے پے بام سن جو سوارے گے سو ہور بڑ کر شکن ناز پیوارے گے سو حور بڑ کر شکن ناز پیوارے گے سو ہم سیاح کا رو بی یارب تفشر میں سایہ گن ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گیسو کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گیسو کیسے پھولوں میں بسائے Thank you. ساتھ ذرا پڑھ لیے نئی فلم میں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرو حق نگر حق نماں پیش رو پیش با اے حبی خدا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا چاہتوں کا سلا آج ہم کو ملا آپ کا نقش پا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا لوگ تڑپا کریں پھر بھی زندہ رہیں سلسلہ شوقوں کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہبا مرو آپ آ میرے آپ مولا میرے ہم گلہ آپ کا مرحبا مرحبا مرو مرحبا مرحبا ہبا مرو ہبا مرو پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے تو بہت اشعار یاد ہیں اللہ کے کرم سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ و سلم یا حبیب اللہ دل گدائے تو یا رسول اللہ دل گدائے تو یا رسول اللہ دل جافی دے تو اللہ لافی دے تو رسو لش ہر مو منزب بودے دے کاش ہر موئے ملزاں بو دے درسم آئے تو اللہ در سمائے تو یا رسول رسو لربیا بم بجائے سرم کشم کر بیابم بجائے سرم کشم خاک پائے تو یا رسول اللہ خاک پائے تو یا رسول اللہ ارحم مرداہمی نمی بخشدر راہمی می نمی بخشد بیرزائے تو یا رسول اللہ بے رضا تو یا رسول اللہ ایستادست بردر تو در یا رسول مالئی یا رسول وسلمئی یا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 میں ایک عالم کو چھپا لیتے ہیں ان کو تو نے ہوا کی بھلا اپنے سینے کو مدینہ جو بنا لے ہیں اپنے سینے کو مدینہ جو بنا لے تے ہیں صلی اللہ علیہ گیا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 دونوں جہاں میں نام نبی کا سرور ہے نارے تکبیر نعرہ رسالت نارے غوثیہ فیض رضا علماء اہل سنت حضرت قبلا سید شاہ راب الق صاحب قادری تشیف لا چکے ہیں اور یہ جو راستہ ہے اس کو خالی رہنے دیجیے گا اور حضرت کو سیدھا اپنے نشست تک پہنچنے دیجیے گا بغیر مصافے کے تاکہ وقت بچ سکے اور پروگرام جو خصوصی پروگرام ہے وہ شروع ہو سکے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا, صلى الله عليك يا رسول الله سلام یا حبیب اللہ صلی اللہ رسوا سلام لئی حبی بوا بلندا باد سے درود د پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ عال رسول اللہ کیا صلا ع علئی رسول و سلام علیک بکارے خیش خیرانسنی یا رسو بگارے خیش حیرانم مغسنی بگارے خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم سنی پریشانم پریشانم, مغسنی پریشانم, پریشانم مغسنی یا رسول اللہ مغسنی یار سول مری دے دردے نمسنی مغسنی رتم ر اسیا بیاں ایے حبل رحمانم مغسنی یا رسول اللہ بیاں حبل رحمانم مغسنی گدا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 ب امیدے کرم تہی داما مگر دان اگسنی <تصفح> رسول سو تہی داما مگر دانسنی <تصفح> رضا بے پر تی سلطان لا تنہر شہ بہرے عزی خانم مغسنی یار سو لہا بحرے عظیخانم مغ سنی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 مدین میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ذائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش آزم پر فضیلت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش آزم پر فضیلت ہے بھلا دشت مدینہ سے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 مدینے کی بدولت ہے بہار باغ جنت بھی بہارے باغ جنت بھی مدینے کی بدولت گے مدینہ گر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے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 میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں یہاں بھی ان کا چرچہ ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے یہاں بھی ان کا چرچہ ہے وہاں بھی آخری شیر وقت بھی پورا ہو رہا ہے حضرت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 یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے مدینہ ناراج دِن ہے دو عالم پر حکومت ہے مدینہ ناراج ددی ناراج دھانی ہے دو عالم پر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 مصطفی جانی تیلا کو تلا مصطفیٰ جانی کو تم شمع بز میں دایا پیلا کو سلان سمجھ میں ہایا پیلا کو سلا پہلے سجدے دے پیرو زل سے دورو پہلے سجدے دے پیرو زل دور د یادگاری ام تیلا کو سلا مستفا جانے رہ میلا کو سلام, سلام شم بز میں ہایا تلا کو سلام ش راک لب دوروں اسرا کے اس پیدا ہم دور نوشائے بز میں جن پیلا پوتلا مستفا جانے میلا پھونت کون سلام, مصطفی جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں پیلا پلاسلا ان کے مولا کے ان پر کرو رو رو ان کے مولا کے ان پر کرو رود ان کے اصحاب پلا کلا مستفا جانے رہم پلا سوسلام شم بز میں ہی پیلا گوسلا رے آلہ کی نعمت پہ لا دور رے آلہ کی نعمت پہ آو حق تالا کی مین پلا پوتلا مصطفیٰ جانے رحمت لا کون سلام شم بز میں ہی دایا پیلا کھوسلا میلہ تلق میں متلا فجر حق لے القدر فجر حق مانگ کی استحکام کو سلا مستفا جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں دایا پیلا کو سلا جانی سارا نے بدیرو ہردے پر دو جانی سارا نے بدر بر دو حق دق گود بیا تیلا کو سلام مستفی جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہی سلا موتے آدم ایما ملنو کا موتے آدم ایما مو کا ولنو کا جلو شان خود ریلا کو سلام باش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شکر پیلا کو سلام مجھ سے فلم کے خود سی کہ سے خدمت کے خود سی کہ مسفا جانے رہا کو سلام شم بز میں ہی دایا تلا کلا بنا اللہ ہمیں اسی طرح سال بھر صحیح معنیٰ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا فضر و کن فرما ہماری خطاء و لذیذوں کو معاف فرما یا اللہ حرمین بہن ہم سب کو حاضری کا بار بار موقع اطاف فرما تمام حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرمائے اور رفت و کا سلسلہ اسی طرح تا دیر ہمارے جسے قائم رکھے یا اللہ اور جتنے بھی حاضرین میں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے مولانا جنید صاحب جو بیمار ہیں سخت علی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے طال تعالیٰ فیشان حبی بحی اللہ سلعنبی یادین امن اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ طلّہ وسلم مولانا محمد بن ماجد و حسین بارک صلیم اور اس رب العزت سلام الحمدللہ سبحان الله بہت بہت شکریہ آپ کے شیخ وسلم اللهم صل علی سيدنا علی سيدنا ومولانا محمد المعدن الجودي والقرني والحي ودارك وصلي حسبي ربي جل الله ما في قلب غير الله نور محمد صل الله عليه سبح الله لا اله الا الله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 La illallahu laa ilaaha illallahu laa ilaaha illallahu Allahu illallahu innallahu illallahu Inna Allah <laughs> ILLALLAHU ILLALLAHU ILLALLAHU Ilallah <laughs> <laughs> inna allah ilallah inna allah ilallah ilallah ilallah ilallah inna allah ilallah ilallah ilallah ilallah inna allah لا اله الله لا <قل> لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم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 Allah ho Allah Allah Allah Allah Allah ho Allah ho Allah Allah ho لاحو موہن ساحو تلا اللہ ہن ہن ہننا امنا ارنا اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> <سؤال> ہرنا ہرینا ہرینا ہرینا ہرنا ہرینا ہرینا این ا اللہ لا رسول مدرسولہ سولہ اللہ ال علیہ وسلم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 लु लु लु लु लु लु ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Ya Rahim Ya Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Ya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 يا رحمانو يا رحيم يا رحمانو يا, يا, يا, يا رحيم لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام حضرات وہ الفاظ دوہرائیں جو میں آپ کے سامنے پڑھا فر اللہ ربی بن و توب اللہ ہاتھ کو اٹھائیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی طریقے سے ہاتھ اٹھائیے استف اللہ ربی بنکل بین بوئ لائی استغفر اللہ ربی بنکل بین بوئی لستا فیر ربیل باتو بوئی استغفر الله ربی مین کل بینو بلائی استغفر الله ربی مین کل الله ربی مین کل بین فراہ ربین مین کل بین بلائی لاح ربیل ربی میندی ربی ربی الا انت علا اتان کت من الظالمين لا لاحلہ نی کو مین مین من نی لا مین مین لاحلہ نا تو لا میلا اتحان کا نی کنت مینو من الظالمين دعا کیجیے مولائے کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بار اقدس میں قبول فرما لے الہی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے خواتین و حضرات جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں مولائے کریم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما الہی ہمارے گناہوں کو فرما۔ ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما مولائے کریم ہمیں پل سراپ کی سختی سے محفوظ فرما الہی حشر کی سختی سے محفوظ فرما مولائے کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما الہی قبر کی سختی سے محفوظ فرما قبر کے ہول سے الہی محفوظ فرما حس قسم کی پریشانیوں سے الہی ہمیں دوش عطا فرما الہی ہمارے والدین کی مقفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ہمارے جتنے عیزہ کربا دوست احباب والدین جو جو اس دنیا سے چلے گئے مولانا کریم ان سب کی مغفرت فرما اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ ان انہیں جوار رحمت میں جگہ آتا فرما مولا انہیں جنت الفردوں سے مقام اطا فرما مولا ہمارے تمام عیزہ کربا کی قبروں کو وسعت اور فرصت عطا فرما ال ہمارے تمام عیزہ کی قبروں کو خوابگاہ بھی بناتا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 اللہی انہیں شفا کام لگ تف مولا جو انہیں امراض لاہے ان امراض سے اللہ انہیں صبح دوشی اطافرم مولا جو اسپتال میں ان کو صحت یا فرما کر دوشی اتا فرم تمام الہی مریضوں کو صحت کے ساتھ چین سکون تمانیت تو راحت اطافرم الہی تمام مریضوں کو چین سکون راحت عطا فرما اللہ تمام مریضوں پر اپنا فضل فرما کرم فرما جہاں جہاں بیمار مولا کریم سب پر اپنا فضل فرما آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ دو سال پہلے سے رمضان میں بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں ایک لاکھ سے زائد ہمارے مسلمان بھائی جہاں ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما لائی ان کی مغفرت فرما مولاؤں نے جوار رحمت میں جگہ آتا فرما مولاؤں نے جنت ان پھر دو سے مقام تا فرما آپ یہ بھی دعا فرمائیں ان کی جو بیوہ ہیں ان کی اولاد ہیں ان سب کے لیے مولاؤ کی خزان غیب سے مدد فرما اللہ ان کے خزان غیب سے مدد فرما تو آپ حضرات کے علم ہے کہ نشتر پارک میں ہمارے باسٹھ کے قریب حضرات شہید ہوئے دو ڈھائی سو حضرات جو ہیں وہ زخمی ہوئے ان کے لیے بھی دعا کیلئے مولا ان کی مغفرت فرما مولا ان کی مغفرت فرما اللہ انہیں بھی جوار رحمت میں جگاتا فرما مولا انہیں جنت الفر دو سے مقام فرما ان کے تمام بیوگان اور ان کے بچوں پر الہی اپنی غیب سے مدد فرما اللہ سب پر فضل فرما کرم فرما مولا کریم جو حضرات بے روزگار ہیں ان کو نیک حلال تی روزگار عطا فرما مولا جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال بے روزگار عطا فرما مولا جو برسر روزگار ان کی روزی میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں وسط عطا فرم الہی جو برسر روزگار ان کی روزی میں کاروبار میں برکتیں و وسط عطا فرم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں الہی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا الہی ہمارے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما نقصان حسران سے محفوظ فرما ارضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما ہر قسم کے پریشانیوں سے الہی محفوظ فرما جو حضرات مقروض نے دعا کیجیے مولا انہیں بارق قرض سے سبکدوشی عطا فرما الہیوں نے بارق قرض سبکدوشی اطا فرما جی جو جو حضرات مقروض ہے مولا کریم انہیں بارق قرض سبکدوشی عطا فرما تمام حضرات جانتے ہمارے یہاں جوان بچیاں لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے دعا کیجیے مولا انہیں نیک رشتے عطا فرما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 یہ ہمارے ہماری اس کراچی شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دعا کیجئے مولائی کری ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما مذہب محذب اہل <سؤال> سنت پر استقامت عطا فرما یہ ہمارے دلوں میں اشت مستفرا سے فرما دے محبت رسول ہمارے سینوں کو بھر دے سب دعا کیجئے مولا کریم بے دینوں کے مکر قیس سے بچا مولا شیطان کے مکرو کیس سے بچا مذہب ہے مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما ہمارے ایمان اور دین پر استقامت عطا فرما الہی ہماری حالتوں کو اپنے حبیب الب سب کےفیل الہی ہماری حالتوں کو سنوارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما مولائے کریم ہمارے جہاں جہاں بھی علماء اور مشاعط مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما خصوصاً دعا کیجیے ہمارے دار المجدیا کے علماء کو الہی برکت عطا فرما ہمارے جو مشاع نظام یا مولائے کریم انہیں برکت عطا فرما اس دار العلوم کو اور جتنے ہمارے ادارے مولائے کریم سب کو دن اطافت جہاں جہاں ہمارے علماء اور مشاق ہے مولائے کریم ان سب کو دن اطافت الائی ہمارے تمام علماء اور مشاق کو امن و آفیت نصیب سے دعا کیجیے آستانہ بریلی شریف میں تمام شہزادوں کو خصوص ان حضرت اللہ مولانا اختراضا خان صاحب کو صحت کامل آج لاتا اللہ انہیں صحت کامل آج فرما پیلی بھی, بھی شریف میں ہمارے جتنے شہزاد مولا سب کو امن و عافیت نصیب فرما مارحرا شریف کے تمام شہزاد خصوصاً امین میاں صاحب کو الہی صحت و عافیت عطا فرما مولا ہمارے ان تمام آستانوں سے رجد و ہدایت کا سلسلہ قیام قیامت جاری اور ساری فرما الہی ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما ہماری مساجد میں مولاء کریم ان کی حفاظت فرما الہی ہماری مساجد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 دعا کیجیے مولائے کریم جن بچوں نے امتحانات دیے ان کو امتحان میں کامیابی کامرانی مرانی سے امکنا اور خصوص دعا کیجیے مولا جن بھائیوں نے احتکاب کیا ان احتکاب کو اپنے دربار میں قبول فرما مولا ہماری اس مسجد میں یا جہاں جہاں لوگ موتقف ہیں مولائے کریم مولائے کریم ان سب کے احتقاب کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی سب کو عظیم عطا فرما الہی جو احتکاب میں بیٹھنے والے حضرات نے اپنے لیے ہمارے لیے ملک کے لیے مسلمانوں جو دعائیں کی۔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 دعا کیجئے جو ہمارے بھائی جھوٹے مقدمات ملوث ہیں مولاء کریم ان کے جھوٹے مقدمات سے انہیں دوشی عطا فرما ان کو جھوٹے مقدمات سے انہیں دوشی عطا فرما اور ہم یہاں کراچی میں ہیں لیکن آپ دعا کیجئے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیرون پاکستان مدینے شریف میں یا عمرے پہ گئے ہوئیں یا دیگر ممالک میں مولاء کریم ان سب کو امن وافیت نصیب فرما مدینے شریف میں ہمارے شہزاد حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر رضوان صاحب کو صحت کاملا عجلاتا فرما الہی صحت کاملہ عجلاتا فرما جہاں جہاں ہمارے احباب حرمین شریف ان کو امن و عافیت عطا فرما مولائے کریم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو جاری اور ساری فرما خوش دعا کیجیے مولا ہمارے حکمرانوں کا عقل سلیمتا فرما الہی ہمارے حکمرانوں کا عقل سلیم فرما الہی پاکستان کی حفاظت فرما دعا کیجیے مولا عالم اسلام پر رحم فرما الہی عالم اسلام پر رحم فرما مولائے کریم مسلمان جہاں کفار مشرقین سے برسر پہ خاط مسلمانوں کو فتح نصرت الہی مسلمانوں کو کامیابی کامنا ہمکنار فرم خود دعا کیجئے مولائے کریم جہاں جہاں مسلمان ان کی عزت و آبر و جان و مال کی حفاظت فرما مولا مسلمان جہاں قیم ان کی عزت و آبر ان کے جان و مال کی حفاظت فرما مولائے کریم جہاں جہاں مسلمان الہی ان کی حفاظت فرما مولا افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما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 مولائے کریم سب کو شفا کاملہ عج لاتا فرما ان مسجد کے جو صدر ہیں اراکین ان کے لیے دعا کیجیے مولا انہیں بھی امن و آفیت نصیفرم ہمارے مدارس کے جتنے مدرسین مولائے کریم سب کو امن و عافیت نصیف سب کو الہی صحت کاملہ عج لاتا فرما اس محفل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی اپنا فضل فرما کرم فرما ربنا تقبل منا ان کا سمی العالیم وہ تو علینا ان کا طواب رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تجعل في ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا انك رؤوف ربنا لا تؤاخذناا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا, واغفر لنا علمائے احباب بھی موجود علاحی ان سب کو صحت و آفیت فرما پسندہ مولانا ضیاء الصطفیٰ صاحب دامد برکات مولائک میں صحت و آفیت فرما جہاں جہاں ہمارے احباب ہیں سُنی بھائی ہمارے مولا سب کو صحت کام لاتا فرما الفاتحہ بسم اللہ یا الحمد العالمین ملائے کریم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تیرا ذکر کیا تیرے ہری بلے سے ذکر کیا جو آیات مقدس تلاوت کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو آم محاذر جو شہری کے لیے ان احتمان اہتمام کیے مولا یہ کری اسے بھی اپنے دربار میں قبول فن مولا اس کا ثواب رحمت پرما سباب کا ہدی النبی پاک صاحب اللودا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پہنچا مولا صدقہ وسیلے سے جمی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارگ اقدس میں پہنچا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اہل بیت جملہ ازواج مطہرہ صاحبیاں صحابہ تابع تاب تاب تاب اقول فراشدین ائمه عرب جتنے ہمارے سلاسل ہیں سلسلے قادریا چشتیا سہربت یا نقش بندیا تمام سلسلوں کا کابیر بزرگان نے دی. دیں دیگر تمام بزرگان کارواہ مقدسہ کو پہنچا کر بالخصوص ہمارے شعر حضور پنو سرکار غو سے رضی اللہ عنہ قربار کو صبح پہنچا کر جمی اِلائی ہمارے مشاق اظام علمائے کرام فخائے کرام مفترین معد مشتن سب کے ارواہ مقدس کو اس کا سباب پہنچا کر جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں مولائق ہمارے عئی کربا دوست احباب رشتہ دار والدین بھائی بہن مولائے کریم سب کے ارواح کو اس کا ثباب پہنچاتے جتنے ہمارے مسلمان بھائی جن کا خاتمہ مذہب محذب اہل سنت و جماعت پہ ہوا مولائے کریم سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتا مولائے کریم سب پر اپنا فضل فرما کرم پر ورحم امین یا رب یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد معودن الجود والکرم وعالیہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیتا یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحمالرحمین جہاں جہاں حضرات کریں بیٹھے ہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں سلا